سات سو پینتیس ٹو سیون صلی اللہ تعالی علیہ ولیہ وسلم جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ عزل اس پر دس رحمت نازل فرماتا ہے اور جو مجھ پر دس مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ عز وجل اس پر سو رحمت نازل فرماتا ہے اور جو مجھ پر سو مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ عز وجل اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد اور اسے بروز قیامت شہدا کے ساتھ رکھے گا سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں حاصل کرنے کا نسخہ درود پاک نفاق سے برائت اور آزادی حاصل کرنے کا نسخہ درود پاک جہنم کی آگ سے آزاد ہونے کا نسخہ درود پاک اور بروز قیامت شہادا کے ساتھ رہنے کا نسخہ درود پاک غموں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑو جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑو سلح حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی ہی و بار اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ایمان والوں کے لیے اور نیک بندوں کے لیے جو مقام آخرت میں تیار کیا ہے اس کا نام جنت ہے جس کی نعمتوں کی کوئی نہایت نہیں ہے اور اس کی کوئی کوئی لمٹ نہیں ہے اس کی کوئی ٹائم پیریڈ نہیں ہے کہ کتنے عرصے کے لیے سو سال ہزار سال لاکھ سال کروڑ سال ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کی نعمتوں میں ایک نعمت جنتی حوریں بھی جنتی حوروں کی عمریں تیس یا تینتیس سال کی ہوں گی اور جنتی مردوں کی عمریں بھی یہی یہ ہوں گی اور یہ جوانی ہمیشہ رہے گی وہ ہمارے جو عمروں کا حساب کتاب ہے یا چاند سے یا سورج سے جنت میں نہ سورج ہوگا نہ چاند ہوگا مگر روشنی ہوگی اللہ کی رحمت سے روشنی ہوگی سولہ نمبر جنتی حوروں کے اوساف پارا سپتا سورہ واقعہ کی آیت نمبر 35 تا 38 میں شاد ہوتا ہے انش فجائل ہوں اب کاروب لے شک, بے شک ان عورتوں کو اچھی اٹھان اٹھایا تو انہیں بنایا کواریاں اپنے شوہر پر پیاریاں انہیں پیار دلاتیاں ایک عمر والیاں دہنی طرف والوں کے لیے اللہ تعالی نے جنتی حوروں کو اس طرح پیدا فرمایا کہ وہ ہمیشہ کواریاں ہی رہیں گی یہ جنتی خورے اپنے شوہروں سے بے پناہ محبت کرنے والیاں ہوں گی لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے دنیا میں تو جھگڑے نت میں جھگڑے وہاں کوئی جھگڑا نہیں ہوگا اور عمر ہوگی تینتیس سال شوہر بھی جوان ہوں گے اور یہ جوانی ہمیشہ قائم رہے گی بعض مفسرین نے یہاں ان عورتوں سے مراد دنیا کی عورتیں لیا اور بعض نے جنتیاں اڑائی جنت میں کوئی بوڑی عورت داخل نہیں ہوگی ایک بڑی دلچسپ روایت سنیے یہ مشکا شریف کی حدیث حدیث نمبر 4888 فور ٹریپل ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی عورت سے فرمایا جنت میں کوئی بڑھی عورت نہ جائے گی وہ پریشان ہوئی عرض کی پھر ان کا کیا بنے گا حالانکہ وہ عورت قرآن پڑا کرتی تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم نے قرآن میں یہ نہیں پڑھا ان شا فضائ ال بے شک ہم نے ان جنتی عورتوں کے خاص انداز سے پیدا کیا تو ہم نے انہیں کنواڑیاں بنایا جنتی حوروں کو جنتی مردوں کے نکاح میں دیا جائے گا پارہ پچیس سورہ دخان کی آیت نمبر چون میں اس کا بیان ہے پارہ ستائیس سورہ تور کی آئت نمبر بیس میں بھی بیاں جن اور ہم نے انہیں بیا دیا نہایت سیاہ روشن بڑی آنکھوں والیوں سے یعنی اللہ تعالیٰ نے جنتی مردوں کی ان حوروں کے ساتھ شادی کر دی جو بہت ہی خوبصورت ہیں اور بہت ہی حسین ہیں سورہ واقعہ میں بھی جنتی حوروں کا بیان ہے پارہ ستائیس سور واقع آج نمبر بائیس کا ڈبل بارہ وہ شوروں مال علم شورم سال لو اور بڑی آنکھ والی آور جیسے چھپے رکھے ہوئے موتی ان کے اعمال کا اللہ تعالی کی بارگاہ کے جو مقرب ہوں گے جو جنتی ہوں گے ان کے لیے بڑی آنکھ والی خوبصورت حوریں ہوں گی وہ حوریں کیسی ہوں گی جیسے موتی صدب میں چھپا ہوتا ہے کسی نے اس کو ٹچ نہیں کیا اسے دھوپ نہیں لگی اسے ہوا نہیں لگی تو وہ موتی بڑا صاف ہوتا ہے شفاف ہوتا ہے جس طرح یہ موتی اچھوتا ہوتا ہے یونیک ہوتا ہے منفرد ہوتا ہے وہ خورے بھی اچھوتی ہوں گی اور سرحان اللہ جنتی خوریں جب مسکرائیں گی تو جنت میں نور چمکے گا جنتی خوریں جب چلیں گی تو ان کے ہاتھ اور پاؤں کے زیور تقدیس ہو تمجید کی آوازیں دیں گے سرحان اللہ الحمد للہ کی آوازیں آئیں گی سرحان اللہ ان کے گلوں میں جو یاقوتی ہار ہوں گے لاکٹ ہوں گے وہ ان جنتی حوروں کے حسن و خوبی ان کی گردنوں کی حسن و خوبی کی وجہ سے ہنسیں گے اور جو اللہ تعالی کے نیک بندے ہیں کیا فرمایا جا رہا ہے جزا بما کانو یاگ ملون سلا ان کے اعمال کا کا انہوں نے نیک امال کیے جو اپنے رب از و جل کی فرما برداری کی اس کا سلا اللہ تبارک کا وطالع انہیں عطا فرمائے گا اس اللہ نماز بھاری ہے تو پھر سلا اور اجر کیسے لیں گے زکات دینے میں دل گھبراتا ہے تو پھر آخرت میں ہمارا کیا بنے گا سلا رحمی کرتے ہوئے موت پڑتی آخرت میں پھر اجر و ثواب کیسے حاصل کریں گے دینی کاموں میں خرچ نہیں کیا جاتا گناہوں سے بچا نہیں جاتا پھر جنت میں کیسے جائیں گے جنت کی نعمتیں کیسے حاصل کریں گے مت لگا تو دل یہاں پچتا گا دا. میرے لسنت فرماتے ہیں کس دا. طرح بھائی جنت میں جائے گا تو جنت میں کون جائیں گے جو اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار ہوں گے جی حور, حور کیوں کہتے ہیں بڑی پیاری بات مفتی احمد یارخان جی نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھی کہ حور بنا ہے حورا سے یعنی آنکھ کی تیز سفیدی پتلیوں کی تیز سیاہی ڈارکنیس یہ چیز مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ حسن کا آلہ درجہ ہے عین جمع ہے کی بڑی بڑی آنکھ حوروں کی آنکھیں بڑی ہوں گی اور خوب سفید و سیاہ اس لیے جنتی حوروں کو کہا جاتا ہے حور عین اور جو شور ہے یہ جن سے بشر سے نہیں ہے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد نہیں ہوگی یہ نوری مخلوق ہے اور دنیا کے اندر یاد رکھیے انسان کا نکاح غیر جن سے درست نہیں ہے آخرت میں بادے قیامت درست ہوگا اور حوروں سے جو ملاقات ہوگی ظاہر وہ جنتی مردوں کی اور جنتیوں کی ہوگی اللہ تعالیٰ نے حوروں کو کس چیز سے پیدا کیا ہے سبحان اللہ میرے آکا صلی اللہ علیہ ولی وسلم نے فرمایا ہولی کل ہور من و منظران ہور کو زعفران سے پیدا کیا گیا ہے یہ المعجم الاوسط حدیث نمبر 288 سو اللہ تعالی نے ایک روایت یہ بھی ہے کہ حوروں کو مٹی سے نہیں کستوری کافور اور زعفران سے پیدا کیا ہے میرے آکا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا کہ حوروں کو کس چیز سے پیدا کیا تو ایک روایت میں ہے میرے آکا صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم نے فرمایا ان کا نچلا حصہ مشک, یعنی کستوری کا ہے درمیانہ حصہ امبر کا ہے اوپر کا حصہ کافور کا ہے ان کے بال اور ابرو سیاہ ہیں نور سے ان کا خط کھینچا گیا ہے اور حضرت سینا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے اور کو پاؤں کی انگلیوں سے گھٹنوں تک زعفران سے پیدا کیا گیا گھٹنوں سے اس کے سینے تک مشک سے سینے سے گردن تک شعلے کی طرح چمکنے والے امبر سے اور اس کی گردن سے سر تک سفید کافور سے جنتی ہور کو گلے لالا کی ستر ہزار پوشاکیں پہنائی گئی ہیں جب وہ سامنے آتی ہے اس کا چہرہ صبر دس نور سے چمک اٹھتا ہے جیسے دنیا والوں کے لیے سورج اور جب سامنے آتی ہے تو اس کا جسم کا اندرونی حصہ جلد کی باریکی کی وجہ سے دکھائی دیتا ہے سبحان اللہ جنت کے حور کے سر میں جو خوبصورت خوشبودار کستوری کے بالوں کی چوٹیاں ان چوٹیوں کو اٹھانے کے لیے خدمتگار عورتیں ہوں گی یہ حور کہتی ہوگی یہ انعام ہے اولیاء کا اور سواب ہے ان اعمال کا جو بجا لاتے تھے نبیلی ہو سکے بھائی نہ بیٹا باپ مائی تو کیوں پھرتا ہے سودائی عمل کا مانا ہے دیکھیں ہمیں ہمارے رب عز اجل نے بھی یہی ارشاد فرمایا جزا امبیما کانو یا ملون سلا ان کے اعمال کا اور جنتی حوریں کیا کہہ رہی ہوں گی سواب ہے ان امال کا جو بجا لاتے تھے اللہ اپنے کرم سے ہمیں داخلے جنت فرما دیں اللہ اللہ او داخلے دیو ہم کو جو فرمائے تو ہم اور شور مے آ تو دیکھے آئیں پی کر لو او آ اللہ اولا اللہ،, اللہ،, اللہ،, اللہ،, اللہ... اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں لے جانے والے اعمال کی بجائے آوری کی توفیق عطا فرمائے جنت کی تیاری جو رسالہ ہے نا یہ پڑھیں اور جنت کی تیاری کریں ایمان کے ذریعے سے نیک اعمال کے ذریعے سے جنت کی تیاری ہوتی ہے اور جنت کی تیاری کے لیے ایک بڑا پیارا عمل وہ ہے مسجد بنانا میرے آکر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری شریف کی حدیث سے پاکے جو اللہ عزل کی خوشنودی چاہتے ہوئے مسجد بنائے گا اللہ عزہ وجل اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا سبحان اللہ تو مسجد بنانا یہ جنت میں لے جانے والا کام ہے اچھا ایک تو یہ کہ مکمل مسجد بنائی بڑی مسجد بنائی چھوٹی مسجد بنائی تو کس مسجد کے لیے بڑی مسجد بنائی یا چھوٹی مسجد بنائی بلکہ مسجد کے اندر مسجد کی تعمیر میں چندہ دیا اس کے لیے بھی یہی بشارت ہے سبحان اللہ تو مسجد بنانا جنت میں لے جانے والا کام ہے اور سنت انبیاء ہے مسجدیں بنانا سنت انبیاء ہے الحمدللہ دعوت اسلامی والے مسجدیں بناتے آبادیوں میں محلوں میں اطراف میں دیہاتوں میں تاکہ لوگ اللہ کے بارگاہ میں جھکیں نمازیں پڑھیں میرے آقا صلی اللہ علیہ ولی وسلم نے فرمائے جس نے اللہ عزل کی عبادت کے لیے حلال مال سے گھر بنایا اللہ عز و جل اس کے لیے موتیوں اور یاقو سے گھر بنائے گا اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں جو مسجدیں بناتے ہیں آباد کرتے ہیں اللہ ہمیں بھی اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرمائے اور جنت میں لے جانے والے اعمال کی بجا آوری کی توفیق عطا فرمائے اللہم انی اسألوک الجنت الفردوسہ بغیر حساب آمین آمین آمین, آمین بجاہ النبی جلمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم